رحمرحیم اللہ مصمد محمد السلام علیکم سامعین کرامی ہمارے اداس کتاب دعوت شریف میں سے آجداز نمبر 752 سو باون ابلیغ تین سو چورانوے ہیں سات سو باون شعبہ کی تعداد درست تعداد ہے اور چار تین چورانوے اور چورانوے جو ہے اوراد ف کے درست تعداد ہیں ہمارے زلسلے بات آس واد فتح میں سے اسمال حسن کی شرح اس مقدس الطیف کی توظیب میں ہے اور یہ سنمان سے الطیف جلا جلال القرآن پاک میں آپ کو شروع میں بتایا تھا اس مقدس قرآن پاک میں دس آیتوں میں ذکر ہوا ہے ان آیتوں میں سے آج پانچواں آیت آپ کو پیش کر کراؤں اور اس کے بعد باقی دو تین آیتیں اور بھی اللہ تعالیٰ فرمۃ الحمن شاءطَََََََََ النظم بصمى الحمن الحيٰ اللّہ الطيّى باد ظكم شاہ وق العزيس يہ سريش عراكى جو ہے آد نمبر انيس ہے ہاں جى اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالىٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے اللہ اللّہ لطيّى ہمباد اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے یئر ذکم یا شاع و جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے زیادہ فرماتا ہے وہ القوی عزیز اور وہی بڑا طاقت والا قوی اور عزیز بڑا غالب آنے والا ہے ہاں جو چیز شاہی کرنے پر قدرت بھی رہتے ہیں ہر چیز پر اس کو غلبہ تسلط اٹھارے اختیار ہے تو سوئی صحت مجیدہ میں اللطیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر ہونے والے ہر نوع لطف و کرم اور مہربانیاں مغفی و ظاہری سب کو شامل ہے رحمہ اللہ لطیف الطیف بے بادہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ نہایت لطیف ہے مطلب کیا ہے ہر قسم کی لطف و کرم مہربانیاں ظاہری سب جو اللہ کی طرف سے بندوں پر ہوتی رہتی ہے خصوصاً رزق کے حوالے سے بھی انسان بھی جو ہے انسان انسان کے زندگی کے تمام ضروریات و انواع و اقسام رزق کو شامل ہے خصوصاً رزق کے حوالے سے بھی انسانی زندگی ہے انسانی زندگی کے انسانی زندگی کے تمام ضروریات و انواع و اقسام رضک کو شامل ہے اللہ تعالیٰ کے رزق کا آباد میں آئے نا یارزمہ یا شاعر تو ہر قسم کے رزق ہاں ہر قسم کے رزق انواع و اقسام رزق کو شامل ہے اس میں یارزمۂ یا شاع میں اور یہ تمام جو ہے کتنی ذرافتوں اور پوشیدہ ہاں ایسے طریقوں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پہنچاتا ہے رزق کہ انسانی اقل اسے درخت کرنے سے بلا شک و شبہ قاصر ہے اس حادمِ اپنے تمام معنی و محم کو شامل ہے جو سابقہ آباس میں اہل لغت و شارحین اسمال حسنہ نے بیان کیے ہیں جی بالحق ذات پاک لطیف ہے من جی منجمیل جہاد الد الشبہ و ذات جو ہے لطیف ہے حال لحاظ سے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے لطیف جلا جطیف جلا جلال اور رب کو پہشانے اور اس کے ہی بندہ بند ہیں اس کے ہی بندہ بن کے رہے بس لطیف اسداد کے جو نہات مہربان نہایت رحم کرنے والا نہات شہید ہاں جی اور بندے کے احوال سے بھی جو ہے مکمل آگاہ رہنے والا ذات ہے تو اس کے ہی جو ہے اور اسی کے ہی بندہ بن کے رہے اور اسی کے چوکھٹ پر سجداری اور پوری خلوص آزادی کے ساتھ اس کی بندگی کرتے رہیں تاکہ دنیا و اقبال دونوں جہانوں میں اس سے جو ہے ہاں جی اس سے جو ہے ذاتِ اقدس کی اللہ تعالیٰ کے جو ہے ذات اقدس کی ہاں دونوں جانوں میں اس ذات اقدس اللہ تعالیٰ کے ذات اقدس کے الطاف خفیہ و جلیلہ کے سائے میں جگہ پا سکے انسان اور قلب مطمئن قلب مطمئن کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار سکے ہاں جی لہٰذا جو ہے اللہ لطیف اللہ لطیف بے بادم شاہ وال القوی عزیز اللہ خود فرما رہے نا کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت زیادہ بے نہ لطف و کرم کرنے والا ہے بے نہاد مہربان و شفیع وہ جسے چاہیے جس, جس انواع کی چاہے رزق عطا فرماتا ہے اور یہ کام کرنے پر وہ قدرت بھی رکھتا ہے اور ہر کام پر وہ اس کو غلبہ بھی حاصل ہے تو اس حایت کی مخصرت تو یہ ہوئی عادت نمبر چھ جو یہ اللہ علیہ علم الخل و حلطیف الخوید یہ سورہ ملک کے عاد نمبر چودہ ہیں اللہ ہیں کیا وہ ذات کی جس نے موجودات عالم کو پیدا کیا ہے ان موجودات کے احوال سے آگاہ نہیں ہے ہم سے پوچھ رہے ہیں آ یعنی کیا لا عالم نہیں جانتا ہے من وہ ذات خالق ہے جس نے سب کو پیدا کیا وہ ذات جو تمام موجودات کا جو ہے خالق ہے کیا اس کو اپنے مخلوق کے احوال سے وہ کیا بے خبر ہے اپنے مخلوق کے جو ہے چیزوں کا علم نہیں ہے یقیناً ہے وہ یہ کہ اس کو ہم یوں سمجھے کہ ایک انجینئر نے ہاں جی مطلب ایک موبائل بنایا ہے کوئی بھی سائنسی ایجادات اس نے کیا ہے بہت کامیابی سے دنیا میں اس کے خرید و ہو رہا ہے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو کیا وہ انجینئر جس نے یہ بنایا یہ چیز مطلب آج کل موبائل تو کیا اسے اس کے اجزاء یا اس کے اجزاء کے فاشن کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کیسے ہو سکتا ہے بھائی جس نے بنایا اس کو ضرور علم ہے کوئی بھی کام جو ہے کسی نے ایک چیز کو بنایا ایک نئی چیز اس کو اس کے تمام سسٹم کا پتہ ہے الب یہی پوچھ رہے ہیں اللہ کے لو کیا لاء علم آئے کیا لاء علم نہیں جانتا ہے من وہ ذات خلا جس نے ہر چیز کو پیدا کیا وہ حول جب جبکہ وہ ذات جو الطیف ہو ہاں جی الخبیر ہاں جی جب وہ ذات جو ہے تمام موجودات کے احوال سے آگاہ ہیں لطیف ہے ہی، باخبر ہیں اور خبیر بھی ہے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جو ہے جی عالم کو پیدا ہے کہ موجودات کے احوال سے آگاہ نہیں درحال ہے کہ وہ اسرار دقیق سے باخبر ہیں لطیف ان یعنی چیزوں کی دقیق اسرار سے باخبر ہیں اور ہر چیز کے بارے میں علم رکھنے والا ہے خبیر ذات ہے تو ایسا چیزیں اللہ تعالیٰ کے کائنات ہم کائنات کے جو ہر شے سے باخبر ہونے اللہ تعالیٰ کے جو ہے اس کائنات کے ہر شے سے باخبر ہونے اور کمال باریک بینی اور ذرافت کے ساتھ ہر شے پر اس کے علم کا احاطہ سمجھ میں آتے اس علم سے بھی یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو نہایت باریک بینی کے ساتھ خلاق بھی فرمایا اور ہر شے پر اس کو نہایت باریک بینی کا علم بھی محیط ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے باخبر ہے وہ وزاد چونکہ تمام اوزاد عالم کا خالق ہے اور خالق ہی کو پتہ ہوتی ہے کہ کون سی ہاں جی کون سی محلوق میں ہاں جی کون سی محلوم میں کیا کیا زرافتیں پوشیدہ ہیں خالق کو پتہ ہے خالق ہی جانتا ہے کہ ہاں جی اس معلوم کے تعلیقی مراحل میں کیا کیا راز پوشیدہ ہے اللہ خالق ہی جانتے ہیں کیا کیا کمالات و اسرار و رموز معافی رکھا ہوا ہے کوئی خالق ہی جانتا ہے ہاں اس کو بنانے والا ہی جانتا ہے اس لیے اللہ نے خود کے لطیف و خبیر ہونے کے لیے اپنے تمام مجاد عالم کے خالق ہونے کو دلیل قرار دیا ہے کیونکہ ہاں زیادہ بلاشے کے شبہ اللہ لطیف ہے اور اس کے الطاف کی کوئی نہایت ہے نہیں ہے ہاں چونکہ اسی نے سب کچھ پیدا کیا تو اسی کو کا علم بھی ہے اس میں ہمیں کسی قسم کے شیخ شعبہ کے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اللہ نم سے اصل کیا نا کیا وزار جس نے تمام مردات کو خلاق اسی کو مردات کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے بھائی کیسے ہو سکتا ہے جی وہ اسی نے سب کچھ پیدا بھی کیا تمام مراحل سے گزار کیا تربیتی خلا کے تمام مرغذوں کو پیدا کیا اور اس کے بارے میں علم ہو یہ کیسے ہو میں نے بیس سال پہلے بھی دیا کہ بندہ جس نے کوئی مشین تیار کیا اس نے بنا لیا ایجاد کیا سائنسدان نے مطلب موبائل نے ایجاد کیا اور پور پوری کامیابی کے ساتھ دنیا میں چل پڑا تو کیا وہ ساندان کو اس موبائل کے اندر کیا کیا سسٹم ہے کہ کی پرزوں کے کیا کیا فعالیت ہے اس کا کام ہے کارکردگی کا اس کو اس کا علم نہیں ہوگا ضرور علم ہوگا پس ایسے ہی تعالیٰ کو بھی کائنات کے ہر چیز کا وہی خالق ہے اس ہر چیز کا علم بھی ہے اور نہایت باریکی کے ساتھ اس کو ہر چیز کا علم ہے اور حکمت ان اللہ کا نا لطی حمیرہ سر اعضاء جو یاد نمبر چونتیس سے۔ اللہ فرماتے ہیں ازواج نبی سے خطاب کر کے فرماتے ہیں یعنی اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جن آیتوں اور حکمت کی تلاوت کی جاتی ہیں وزقن تم یاد کرو ان کو جاننے کی کوشش کرو جو کو تلاوت کی جاتے ہیں بھائی بھجوتے تھے نہ تمہارے گھروں میں ازوا سے مخطاب ہے میں آیاتِ اللہ کے آیتیں قرآن پاک حکمت اور حکمت کی باتیں ہیں جو پیامان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلتی ہے اور تم لوگ سنتے ہو ان اللہ بے ش اللہ تعالٰیٰ کاانطیف خبیر ہے بے ش اللہ تعالی بڑا بارق بین اور خوب باخبر ہے لطیف نہای بارق بین اور خوب باخبر ہے تو یہ ساج مسد میں اللہ تعالیٰیٰیٰیٰیٰ نے جو ہے معط المن کو سمجھے یہ حکم دیا کہ ان کے گھروں میں اللہ کے پیارے نبی کے توسط سے صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے قرآن پاک کی جن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اور حکمت کی جو باتیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے احادیث کی صورت میں ہاں جی حکمت کی جو تعلیمات دی جاتی ہیں انہیں یاد رکھیں سمجھیں اور ان پر عمل کریں کیونکہ ازواج نبی امت کے دوسرے خواتین کے لیے نمنِ عمل ہیں لہذا انہیں قرآن کی تعلیم سیکھنے اور احادیث نبوی کو جاننے کا تاکیدی حکم دیا علام شاہجات میں اور ساتھ ہی انہیں یہ جی تاکیدی حکم دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یقیناً اللہ بڑا بارک بین اور بڑا باخبر ہے اس طرح مات مبلین کو اس بات کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ کہ اللہ تمہارے تمام اعمال و احوال سے خوب باخبر ہے تمام عسمانوں کو بھی تعلیم دیا کہ اللہ ہم سب کے تمام اعمال و احوال ظاہری و باطنی ہر چیز سے آگاہ ہے تو لہٰذا بلا شبہ اللہ اللطیف الحبیر ہے ہاں جی تو آٹھ آیتوں میں سے چھ آئے ہیں ہم نے آپ کو یہاں پر ذکر فرم کیا ہے تو لیکن اللہ تعالیٰ کے ذات جو ہے ہاں جی قرآن پاک میں تو کوئی بھی رسم الز نہ جو ایک ہی دفعہ آ جائیں تو کافی ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ اسم قرآن پاک میں موجود ہے یہ اسم قدر قرآن پاک میں ذکر ہے قرآن پاک سے ثابت ہے ایک دفعہ جائیں تو بھی کافی ہے ہاں جہیں ہر چند کی شکل میں آ جائیں اور کسی مشتقات کی شکل میں آ جائیں تو بھی جس کے بعد اسی عسلم کے طرف ہو اس اسم کو اس سے مشتق کیا جا سکتا ہو تو پھر ہم وہ بھی عاعد بے قابل ہو جاتے ہیں لہٰذا اس قرآن آیات کی روشنی میں بھی ثابت ہوا یہ سم مقندس قرآن پاک میں موجود ہیں آنج ہاں جی؟ اور پاس واضح ہوا جب اللہ تعالیٰ خود فرمارے میں لطیف ہوں ہاں جی قرآن اللہ کے کلام میں اللہ تعالیٰ خود فرمارے میں لطیف و خبیر ہوں میں نہایت باریک بین اور ہر چیز کا خبر رکھنے والا ہوں میں نہایت لطف و کرم کرنے والا ہوں ہر چیز کا مجھے خبر ہے علم ہے تو بند ممن کو چاہیے اللہ تعالیٰ کے صحت پر پورا پورا جو ہے یقین کریں اور اللہ تعالیٰ کے جو ہمارے ہر بار, ہر باری سے باری خفی سے خفی کا آموں اللہ کے آگاہی کا ہمارے اندر ایمان پختہ ہو جائے اور خبیر جو میں ہر جگہ جائے لطیف سا سا کا لفظ اکثر آیا اللہ تعالیٰ کے ہمارے تمام اعمال سے باخبر ہونے کے صحت کو بھی ہم نے جان لیا تو پھر بندے مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عظمت کا اندرا کریں ہاں اور اس کے علم میں ہوتے ہوئے اس کے سامنے ہوتے ہوئے اس کے محظر میں ہوتے ہوئے اس کے احکامات کے تعلیمات کے ہاں جی نافرمانی سے بچیں اللہ کے رسول کے احکامات تعلیمات کی نافرمانی سے بچیں کیونکہ رسول کا حکم اللہ ہی کا حکم حکمی رسول فقط تو اللہ علیہ نے خطما جو رسول کے اعتبار کرے گا ہے اس نے اللہ تعالیٰ ہی کے اعتعاد کی ہے لہٰذا رضا نگرامین اسماع کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کے کم آپ کو حق و معرفت حاصل کریں تاکہ اللہ کے ہم سچی بندگی کر سکیں عامن اللہ